پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور سنت کی باتیں پڑھی ہی جاتی ہیں وہ یاد کرو یقینا اللہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے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 والحافظات اللہ كثيراً اعد اللہ لهم مغفرة وأجراً عظیماً بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں صابر مرد اور صابر عورتیں آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان پر عمل کرو حکمت سے مراد احادیث ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی متلو ہے علاوہ ازئیں یہ آیت بھی ازواج متحرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس لیے کہ وہی کا نزول جس کا ذکر اس آیت میں ہے ازواج متحرات کے گھروں میں ہی ہوتا ہے بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جیسا کہ احادیث میں ہے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے عورتوں سے نہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر 3211 و مصرت احمد چھٹی جلد صفحہ نمبر 301 اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہے اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت الہی اور اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے دونوں کے لیے یکساں طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتی ہیں کما سکتے ہیں جنس کی بنیاد پر اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی علاوہ ازئیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں تاہم بعض لوگوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں مزید دیکھیے سورہ زاریات آیت نمبر 36 کا حاشیہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْ امرهم ومن يعص ورسوله فقد ضل ضلالا اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقینا کھلا کھلا, کھلاً گمراہ ہو گیا۔ واذ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهم وطرا وَكَانَ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اے نبی یاد کریں جب آپ اس شخص مطلب زید بن حارثہ سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی مطلب زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات مطلب لے پالک کی متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی حضرت زین میں نارثہ رضی اللہ عنہ جو اگرچہ اصلاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ انہا کو نکاح کا پیغام بھیجا جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تعامل ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئی کار لائے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا پھر لیکن مزاجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ بن سکے اور اسی بنا پر ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے علاوہ زی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیشگوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کرا دیا جائے گا تاکہ جہنیت کی اس رسم تبنیت پر ایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا احکام شریعہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے اس آیت میں اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیا دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بابت بذریعہ وہی بتلائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے اس بات سے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا حالانکہ جب اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ تبعی تھا اس کے باوجود آپ کو تنبی فرمائی گئی ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا جس سے یہ بات سب کے ہی علم میں آ جائے گی پھر یعنی نکاح کے بعد طلاق دیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ عدت سے فارغ ہو گئیں پھر یعنی یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پائے گا پا گیا صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پا گیا نکاح خوانی ولایت حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی اس کو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے یعنی آپ کا نکاح ولی حق مہر اور گواہوں کے بغیر بھی صحیح تھا جیسا کہ قرآن کے لفظ زوجنا کہا سے بھی ظاہر ہے جب کہ امت کے لیے ولی کی اجازت حق مہر کا تقرر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے ان کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوگا صاحب تدبر قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا انکار کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں بعض لوگوں نے لفظ زوجنا سے یہ سمجھا ہے کہ یہ نکاح آسمان پر ہو گیا تھا زمین پر اس کی رسم ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن ابن حشام میں وہ ساری تفصیل موجود ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے اس وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل اسی معروف طریقے کے مطابق ہوا جو اللہ اور رسول نے نکاح کے لیے پسند فرمایا ہے بحوالے تفصیر تدبر قرآن چھٹی جلد سفر نمبر 236 لیکن صاحب تدبر قرآن کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کیونکہ جن مفسرین نے اسے آسمانی نکاح قرار دیا ہے ان کے استدلال کی بنیاد صرف لفظ لفظنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی وہ تفسیر بھی ہے جو صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے اس کی روح سے یہی بات صحیح ہے کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا جس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے جب تک مشورہ نہیں کر لیتی میں کچھ نہیں کروں گی یہ کہہ کر وہ ادھر مصروف عبادت ہو گئیں ادھر اللہ تعالی نے وہی نازل فرما دی کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کا نکاح اس زینب سے کر دیا زوجنا کہا چنانچہ حضور نے ان کے گھر تشریف لے گئے چنانچہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے یا ان کے گھر والوں سے اجازت طلبی کی ضرورت بھی محسوس نہیں فرمائی کیونکہ اللہ کے حکم کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ سو اٹھائیس اس لیے حضرت زینب بھی دیگر ازواج متحرات سے فخریہ طور پر یہ کہا کرتی تھیں اہلی اللہ من فوق سبع صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار چار نمبر بیس مطلب تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کرائے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کرایا ہے پھر یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت و اقتضائے حسب ضرورت و اقتضا لے پالک بیٹے کی متلکہ بیوی سے نکاح کیا جا سکے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت و اقتضاء لے پالک بیٹے کی متلکہ بیوی سے نکاح کیا جا سکے پھر یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا جو بہر صورت ہو کر رہنا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ان لوگوں مطلب انبیاء میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے اور اللہ کا حکم ایک تیہ شدہ فیصلہ ہوتا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وہ انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے ما كان محمدٌ, أبا أحد من ولكن رسول وكان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ اسی واقعہ نکاح زینب رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے چونکہ یہ نکاح آپ کے لیے حلال تھا اس لیے اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں ہے پھر یعنی گزشتہ انبیاء بھی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے پھر یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں دنیاوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں پھر اس لیے کسی کا ڈر یا سطوت انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں معنی بنتا تھا نہ تعان ملامت کی انہیں پرواہ ہوتی تھی پھر یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا اور دشمنوں کے مضموم ارادوں اور سازشوں سے سازشوں سے انہیں بچاتا ہے پھر اس لیے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں جس پر انہیں مورد تان بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا بلکہ ایک زید رضی اللہ عنہ ہی کیا وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں کیونکہ زید رضی اللہ عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے آپ نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا جہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا حقیقتن وہ آپ کے سلبی بیٹے نہیں تھے اس لیے ادین لی کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی کہا جاتا تھا علاوہ عزی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے قاسم طاہر طیب ہوئے اور ایک ابراہیم بچہ ماریا قبطیہ کے وطن سے ہوا لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا بنا بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں تفسیر ابن کثیر پھر خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہوگا حدیث میں اس مضمون کو تفسین سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظول ہوگا جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ متنبی قادیان کے پیروکار اسی آیت سے جو ختم نبوت کے مفہوم میں واضح ہے اجرائے نبوت کا مفہوم کشید کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا اس بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاک خانے سے مہر لگ لگ کر خطوط جاری ہوتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبوت عطا ہوتی ہے آپ کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا اول تو یہ معنی عربی زبان و لغت کے خلاف ہے عربی لغت میں ختم یا خاتم کا لفظ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے ختم شعی کا مطلب چیز پر مہر لگانا نہیں بلکہ شع کا بالکل خاتمہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا کیا مطلب وہ آخر کس طرح لگے گی اور جس شخص پر لگے گی اس کا پتہ کس طرح چلے گا جب تک ان دو باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی یہ مفہوم بالکل بے معنی ہے اس طرح ہر شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کر سکے گا اس کے دعوے کو جانچنے پرکھنے کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہوگی ایک بات وہ ہے ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ختم نبوت کے لیے نص نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے محدث کو خاتم المحدسین خاتم المحدسین بڑے شاعر کو خاتم الشعراء وغیرہ کہا جاتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی محدثین اور شعراء پیدا ہو رہے ہیں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی محدثین اور شعراء پیدا ہو رہے ہیں لیکن وہ مثال دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک قول اللہ کا ہے جو عالم میں کینا و ما وما ہے اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے اور ایک انسان کا قول ہے جنہیں مستقبل کا کوئی علم نہیں وہ اپنے بالکل ناقص اور نہایت محدود علم کے مطابق ایک بڑے محدث یا ایک بڑے شاعر کی بابت اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس جیسا محدث یا شاعر آئندہ پیدا نہیں ہوگا تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہی ہوگا ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر مشیت الہی کے بارے میں رائے زنی کے تو وہ قطن مجاز ہی نہیں ہے خاص طور پر مشیت الہی کے بارے میں رائے زنی کے تو وہ قطن مجاز ہی نہیں ہے اس لیے انسانوں کے کلام کو محض خوش گمانی یا خوش فہمی یا زیادہ سے زیادہ عقیدت و محبت یا غلو و عقیدت یا مجاز ہی قرار دیا جائے گا یا مجاز ہی قرار دیا جائے گا اسے اللہ کے فرمان سے کسی طرح بھی مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو سب واصیلا اور تم صبح و شام اس کی تصبیح کرو نوری وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے جس دن وہ اس اللہ سے ملیں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ و پاقیزہ اجر و ثواب تیار کیا ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ودعیا ان اللہ بی اذنہ وسیراج منیرا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے پھر بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریفیں معنوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے ان کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے تکزیب کی آپ قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے ازائے وضو سے پہچان لیں گے جو چمکتے ہوں گے اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی اس لیے نہیں کہ آپ تمام انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں یہ عقیدہ تو نصوصِ قرانی کے خلاف ہے اگر شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے ہوتے ہیں پھر تو امت محمدیہ بھی حاضر و ناظر قرار پائے گی کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ توند <النَّاس> تا کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ سورہ بکر آیت نمبر 143 پھر جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں الواز اس چراغ سے قصبے ضیاء کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک روشن ہے و اللہ علیہ نبینہ محمد علیہ وسحب اجمعین